اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے سورہ یوروس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ صوبیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے اور یہاں پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وسعت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں دفاق تو کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ ردوقدہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو چونکہ نازل ہو رہی ہے سن چھ جی میں یہ دیا یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے بالکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھو سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقت اضل میں مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیا ہے میشاء اللہ مستقین اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ یقین آمنا بلّہ ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مان اللہ اللہ پر وبل رسول اور اللہ کے رسول پر وطانہ اور ہم نے قبول کی سما یت و فریق البن ہوں پھر ان میں سے جو ہے پیس موڑ کر جاتی ہے ضالق اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و کرار کر کے کاد کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وہ ما اولا کبیل اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں بائرا دو رسول ہے یا حکومت بین ہوں اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے ماں بہن فیصلے کرے یہ سورہ نصاب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یا تو حق بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اوس کے رسول کی طرف سے آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے ماں بین فریق کو ملوں تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کچرا جاتی ہے وہی یکم الحق و یا تو اور اگر وہ کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو رکاوٹ نہیں یا تو الہ مزین خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں افیق الوبین مرم کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امر تابو یا یہ شکوق میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم یقافون یقیف اللہ علیہ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا وہ رسول ہو اس کے رسول بل اللہ کہ نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہیں، ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ بحروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے ان دماغ کا نہ قول اللہ عید یا جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے یقور و سمے نہ وانا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشن تسلیم کریں گے ان نما کانہ قول المومنی و رسول بے دو و یقول و سمے نہ وانا بولائے احمل مفلحول اور یقیناً وہی لوگ ہے جو پھر فلاح پانے والے ہیں وہ میں جو چاہیے وہ رسول رہ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی تعداد کرتا ہے وہ یکس اللہ و یک تق ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے فلاء اکب الفاظ تو یقیناً وہی لوگ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ وَا اقسم الب اللہ جہدہ معنی پر وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لائن ابھرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے نہ تو وہ رازمن نکل جائیں گے آپ حکم دے دیجیے ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت کی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنے کی تراتے ہیں اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ گئے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے یہ نکلو اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلئے خدا کے لیے ضرور چلیے یہ حضور کرنے والے نہیں وقم و بلّہ جہاں اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک ہوں کا حکم ہوگا تمہیں حاضر ہوں لئی ہم ضرور نکلیں گے لا ان سے تم قسمیں مت تم معروفہ معروف طریقے پر یہ کاف اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھ اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں ان اللہ خبیروں بما تعملون یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے الطی اللہ واقع الرسول اے نبی کہہ دیجئے اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے سورہ شاہ میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ مناسب پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاز اور قطار کرنا نمبر تین ہجرت تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نصاح میں اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے بل عطی اللہ واقعی رسول کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ پیٹ موڑ لے اگر تم منہ پھیرو گے اگر منہ بول لو گے فائن نما ارے ماہ ملا تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وہ علیہ کم ماحل اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے احکام پہنچا دیے ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیر کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لیے تن بندھن لگانا اور یہ سرکات کام تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کر لیجیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا سعودور سے اے یا محمد اے محمد عدل سے کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے تو حضور نے بھی گس سے میں جواب دیا تھا کہ الزام عدل فرم یا عدل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے دیاتری کی ہے تو امیر اس کی نہیں اللہ کے یہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ کے جواب نہیں ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ لے ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیبٹ کیڈ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب نہیں تمہاری ہو جائے گی اللہ کے یہاں ایکسپلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا تو یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے تمہیں جوابدہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی تو یہ جماعت کی زندگی سے متعلق مال بہت اہم ہیں جو باعثی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہیں وہ اس کے ایک دست کی حیثیت میں شامل ہیں جو جماعت زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظم ہو ایک ڈسپلن ہو ایک ہزم اللہ وجود میں آئے جو سورہ باعدہ میں دیکھ آئے ہیں ہزم اللہ غلبہ جو ہے تو ہزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جد اللہ علیہ جماعت جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کو اللہ کی نصرت اور تعین حاصل ہوتی ہے اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر ان پر ہم نے بھی مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر دو کل عتی ہوا رسول ہے فعم تبل اور فعما علیہ ماہ ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مصولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وہ ان تو تیو جان لو یہ اللہ کے رسول ہی اگر تم ان کی اطاعت پر کاربن رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے مما الر رسول ایند إِلَّ البلا البین اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الدین عامن کو معامر الصالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور امن سالے کی شرطیں پوری یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الدین عامن الصالحاطن کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا کمس تقرب من قبل جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت داود کو حضرت تالود کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرط کے ایمان اور عمل سالے کی یہ دوشتیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے فن نہ انہیں رازمند خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم استخلف تخلف من امن جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے بلا یومت کے نن لہم دین الز لہوم اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے بات مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کی کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے بلا یومکن الحمد دین احم النظیب اب یہاں دیکھیے وہی لام مفسوس شروع میں فیل مظاہرے سے اور اس کے بعد یہ نون مشدت یہ سارے واضح نہایت تاخیری ہی واضح ہیں فِي الَّردِ مِنْ قَبْلِهِمْ لَهُمْ تَضَعَ لَهُمْ سا ہے جو پسند کر لیا ہے علیم اکمل تومتی تو لکم السلام دینا یہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ میں اور تیسری بات ولان بادنا اللہ تعالیٰ ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا ام ان کی کیفیت ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لئے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ پورے پانچ برس ایمرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکہ میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سازش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھی لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی اب سے یا ابدورنی لایوش کون ابیش ہے یا میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل <سؤال> سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے شرط جسے گوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کسی تک کوئی شرط تو ہو ہے۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجماعی اعتبار سے کفر اور صرف میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فٹ کیجیے ہے بھی چیخ بالکل مشرقانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے عقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے تو اس کے کیا مانی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت اس میں ملوث ہے تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یقین دین و کل رحول جب دین کل کا کل, کل اللہ کے لیے ہو جائے گا امن توحید کی تقریب اس وقت ہوگی یا آبدول میری بندگی کریں گے لالش لکون ابھی شہیا اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے محمد کفر آباد کف اللہ قحم الفاف اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہے نا انجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں ایک یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بدہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کدی آ چکی ہے وہ پرورٹیو نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے ومن قفر اباد غالب فولا احم الفاصقول اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص قبر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان پر یقین نہیں ہے ومن قبر اباد غالق فولا احم الفاظ قول تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور نہ اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا وطن بھی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک بار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھ ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھ کے یہ آیت نادل ہوئی سن چھ ہی میں خلاح ہدیہ ہو گئی امنا فتح نہ فتح مبینہ گویا کہ اس آیت کا جو مشتاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن سات میں غزبۂ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ پاپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی فتح عام شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدیدہ نمایاں عرب کے نبین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت داؤود خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکمت کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت سے مرمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت وفیقم بادشاہ اللہ تکن مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نہیں یعنی میں موجود رہوں گا بنفس سے نفیس تمہارے ماں جب تک اللہ چاہے گا تم یرفا اللہ و جا شاہ یورفا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سم و تقون على خلافت علاب الحاجر پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت علاق الحاجل نبوا پتکون و ماشاء اللہ و تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سم یرفا اََ اللہ شاہ یرفا اس دور کو بھی اللہ اٹھالے گا جب اللہ چاہے گا سمب تکن ملکن آدم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی ملوکیت سال ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمب تکن ملکن جبرین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کالونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے برھے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم بلندیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کولونل پاورس تو ہماری تو ملکہ معازمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی باہر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاجے برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بسا بسی ہو سی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر اب یہ ہے کہ اس کے بغیر مائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے ایک نیا عالمی استعمال ہے ایک یہ استعمال جو ہے اس طرح کا کالونل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حدور نے فرمایا بل آخر یہ چوتھا دور میں ختم اور خوشخبری یہ ہے کہ سمت خلافت علام انہاجم نبوہ پھر دور آئے گا خلافت علام نبوہ کا سمت سقت رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علام الحاج نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علام الحاج نبوہ کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت ذہب نے حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی اللہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشارے کہا وہ مغانے بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لی یہ زمین کے سارے مغرب دیکھ وہ ان امتی سا جب لوگوں ملکہ ماضو اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت برقع اب الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈ ٹرائب جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے اس عزیزن اور فل ذریعہ یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی اعزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالردستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یوت الجزی عطا وہم ساغ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدمخو اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے میں ہوگا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورج تعبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے ہو و الدی ارسد رقول الحق کے لئے ضروری کُل اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام تو پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے ورما ارسلّہ کا اللہ کا فتح اللّہ سے بشیر و نظیرہ ویسے ہم پڑھ رہے سورہ بیا میں وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ عالمی اس کا بھی مختلف ہے تمام جہاں والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منتقل نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بے کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم میں انسانیت پر دینیا غالب ہو جائے اور یہ حکم ہے گا ببل کہ بات کہ